ان من من جنگ بآس کے ایک سو بیس سال تک جاری رہنے کے بعد امام علمبیا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جب اور حضرت امام نے کے بعد جمع ہو گئے آپس میں پیار و محبت گیا تو ایک یہودی ضلیل کو جب برداشت نہ ہوا تو اس نے ایک شاعر چھوڑا بیچ میں اس نے کہا ان کی پرانی جو جنگ کے حالت میں جو اشعار ہیں وہ ذرا ان کے سامنے کہہ دو تب یہ دوبارہ لڑ پڑیں تو ان کی لڑائی شروع ہو گئی اللہ تبارک کو تعالی نہیں کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس خاص موقع پر یہ آیا تو کریم ناز الفرمائی کریمہ کلساں وہاں تشریف لے گئے آ کلِ صد السلام کی تنبیہ پر وہ پھر سے ان کی محبت جو ہے وہ عہد کر آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا شاہ فرمایا یا یو الذین ددین ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین ات الکتابہ نہ اگر تم یہودیوں میں سے کسی ایک گروہ کی ایک گروہ کی اطاعت کرو گے ان کی بات مانو گے یہ ردو کم باد ایمائے کم کافرین تو یہ تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں پھر کافر کر دیں گے یہ کیا کر دیں گے کافر کر دیں گے یہودیوں کی اطاعت تمہیں کافر کر دے گی یہ ذہن میں رہے مسئلہ یہاں پر صحابۂ کرام علیہ مردوان نے کوئی ایمان نہیں چھوڑا تھا لڑنے لگے تھے اور حضرت جو ہیں لڑنے لگے تھے اللہ تبارک و تارا نے یہ ارشا فرمایا تو کہ یہ تمہیں کافر کرنا چاہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد پھر تم یعنی کہ تمہیں کافر کر دیں گے یہ لوگ اب وہ تو لڑ رہے تھے صرف لڑائی کرنا تو کفر نہیں ہے نا لڑائی کرنا پا ہم لڑ پڑنے لڑنے سے تو کافر نہیں نا نہ ہوتا بندہ یہاں روز لڑ پڑتے ہیں روز ہیں لوگ لڑتے نہیں لڑتے کوئی نہیں کہتا کسی کو یار لڑ کے کافر ہو گئے کہتے ہیں کوئی نہیں نہ کہتے لڑنے کی وجہ سے کوئی کافر نہیں ہوتا لیکن رفتار کو بتا رہا یہاں ارشا فرمایا یہ دو دن پہلے بھی یہ مسئلہ بیان ہوا کہ کفر کی دو قسمیں ایک ہے کفر حقیقی جس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے ایک ہے کفر عملی کیا ہے عملی ہے جیسے منترک سلاتم ہوتا ہے فقت کفر جیسے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا اس نے کفر کیا ہے یعنی کافروں والا عمل کیا ہے کس کا عمل کیا ہے کافروں والا عمل کیا بندہ کافر نہیں ہوا ہاں منترک سلاتم فکت کا کفر جو بندہ نماز چھوڑے جان بوجھ کر اور نماز کو کچھ کفر کفر نہ مطلب یہ, یہ, کا نہیں نہیں نہیں یہ کافروں کا کام ہے اور جس کے اندر خدا کی ذات سے ایمان ہٹ جاتا ہے بندے کا ایمان ختم ہو جاتا ہے وہ بولا کو نہیں, نہیں ہے میں آپ کو یہاں پر چند مثالیں دیتا ہوں جیسے کریما کا صلی اللہ علیہ وسلم کتا وہ کفر اسلام نے فرمایا کہ مومنوں کا اعل ایمان کا آپس میں ایک دوسرے کو گالی دینا یہ فیس ہے گناہ ہے اور ان کا آپس میں لڑنا جو ہے یہ کفر ہے آپس میں لڑنا کیا ہے کفر ہے تو یہ یہاں پر بھی کفر کی جو اس کا جو معاملہ ہے وہ بھی کفر حقیقی نہیں ہے کفر عملی ہے کفر عملی ہے کہ عمل کیونکہ یہ عمل کافروں والا ہے لڑائی کرنا جھگڑا کرنا دنگا کرنا فساد کرنا یہ مومنوں کا کام نہیں ہے مومن اس طرح آپس میں جب شاہد السلام کار ببادن و یہ نہ ہو کہ میرے بات تم پھر کافر ہو جاؤ, یعنی کہ کفر اختیار کر لو کہ تم ایک دوسرے کی گردنے مارنے لگو. اب ایک دوسرے کی گردن مارنا, ایک دوسرے کو قدر کرنا نے بیان فرما دیا کہ کہ یہاں بھی کفر کا جو ہے نا وہ کفرے کہ کافر, ہو میرے بعد, کافر نہ ہو جانا مطلب کیا ہے کافر عملی نہ بننا کہ میں لڑنے لگو آپس میں جھگڑنے لگو یہ آکل سید السلام نے منا فرما یہ دو احیسے ہیں آکری صد کی بڑی نہیں ہوتا دلات ہم دلات لڑ پڑے تو مسلمان یہ اس کو قتل کرنا جانا وہ ضروری ہے اور وہ مسلمان بھی بے گناہ کوئی گناہ بھی نہ ہو وام لڑائی کی وجہ سے اسے حلال سمجھ کر اس کا قتل کرنا جیسے رفت بار گوتال نے حرام چہرایا ہے اسے حلال سمجھنا یہ تو بندے کو پھر کافر کر دے گا یہ کیا کر دے گا کافر کر دے گا تو یہ میں آپ کو ایک مثال اور دیتا ہوں اپنے معاشرے کی تاکہ یہ مسئلہ سمجھنا آسان ہو جیسے کوئی بندہ اٹ پٹانگ حرکت کر رہا ہو اسے گدھا کیا دیتے ہیں کیا کہہ دیتے ہیں گدھا کیا دیتے ہیں اب وہ حقیقی گدھا تو نہیں ہے اس کا عمل کتوں آ ہے نا وہ جاتا جاتے ایسے ٹانگ مار دے کسی کو لات مار دے تو کہیں گدھا تو بھائی ہے اور پڑا ہوا لٹریاں مار رہا ہو زمین پر ادھر ادھر جناب یا گدھے کی طرح آوازیں نکال رہا ہو تو اسے بھی گدھا دیتے ہیں بعض اوقات یا کوئی بات سمجھنے کے قریب نہ آ رہا ہو تو گدھے کیا کہہ رہے تم کیا کر رہا ہے کہتے اسے یہاں پہ گدھے حقیقی نہیں ہے یہ نہیں کو بندہ کسی کو گدھا کہے تو وہ اٹھا کے جناب پانچ من وزن اس پہ اللہ دے یہ آپ نے خود ہی فرمایا یہ گدھا ہے جی بھائی جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ کفر جو ہے اس کی دو قسمیں کافر کی دو قسمیں حا وہ نہیں ہے وہ حک و تعہ نے فرما جی دیکھے دیکھیں دیکھیں دیکھیں یا یو حلین فریقہ یہ فریقن پہ آپ ذرا غور کریں نا قرآن کا انصاف دیکھیں یار اللہ اکبر یہ ہے اللہ اللہ تعال و دلو اکرم تو میں بھی تمہاری کسی قوم کے ساتھ دشمنی ہو تو پھر بھی کہ بات انصاف والی کرنی ہے تم بات انصاف والی کرنی ہے آج یار بتائیں ہمارے یہ والی بات ہے دو بندوں کے آپس میں لڑائی پڑ جائے نا جی تو وہ نوزالے کو خود بھی جناب چھری اٹھا کے اس کی کوئی چیز پھاڑ کے آپ چلے جائیں گے ڈاکٹر کے پاس رپورٹ بنوا کے جناب ان کے پرچہ درج کروا دیں گے ہوتا یہ نہیں ہوتا آج قوم دیکھی جاتی ہے جناب پہ کھکھروں میں موٹے نا کٹے سارے کھوکھر پہ ہو موچیوں کوٹے نے سارے موچی پڑ جائیں نائیوں کو مارا ہے سارے نائی پڑ جائیں کیوں بھائی کریمہ جو بندہ کی لڑائی لڑتا ہوا مرا ہے وہ جہالت کی موت مرا ہے یہی عصبیت جو ہے نا یہ بڑے بڑے ملاوں میں پیروں میں آ گئی ہے مسلمان کو چاہیے کہ وہ بات انصاف والی کرے مسلمان کو چاہیے کہ وہ بات عدل والی کرے وہ چاہے بات اس کے خلاف ہی کیوں نہ جائے چاہے وہ بات اس کے رشتے داروں کے خلاف ہی کیوں نہ جائے بات ہمیشہ حق کی کرنی چاہیے جو حق ہے وہی وہ اس کے علاوہ نہیں جان نہیں میرا بھائی ہے لہذا یہ جھوٹا بھی ہے تو سچا ہے اگلا بندہ جتنا مرضی بڑا بندہ کیوں نہ اسے جھوٹا کہہ دینا بھی تو جھوٹ بولنا میرا بھائی سچا ہے کیوں بھائی <سؤال> مرنا نہیں ہے تم نے اپنے بھائی کی خاطر وہ تو جھوٹا ہے تو بھی اس کے ساتھ اس کے ساتھ مل کے خود بھی جھوٹا بن رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے جھوٹا بھی بن رہا ہے جھوٹے کی حمایت بھی کر رہا ہے اور آگے سچے بندے کو جھوٹا بھی کہہ رہا ہے تم کیا پلے پڑے گا تیرے بھی بتا آج یہ لڑائی جو ہے نا یہ بہت زیادہ ہے کی لڑائی لڑ کریمہ کل سے شام کو کتنا فرما جہلیت کی موت مڑا ہے یعنی اس نے ایمان کی مٹھاس تک نہیں پائی ایمان پہنچے نہیں ہے اس تک آج آپ دیکھ لیں بلوچوں کی لڑائی کون سی لڑائی ہے اصبیت کی لڑائی نہیں ہے پنجاب لڑ رہا ہے اصبیت کی لڑائی لڑ رہا ہے اور اس طرح کر کے آپ مہاجروں کو دیکھ لیں متحدہ الطاف شیطان کی وہ بھی ساری یہی لڑائی تھی لسانی لڑائی ہے قومی لڑائی ہے آج جس کو بھی دیکھیں سارے کے سارے اپنے ایسوسیشن بنا کے بیٹھے گر ایسوسیشن ارائی ایسوسیشن بڑا عرصہ پہلے مجھے بندہ کہنا لگا یار آپ مجھے ہمیں تو آپ پتہ چلا آپ بھی ارائی ہوتے ہیں میں نے کہا کہ پھر کیا ہوا کہتے ہیں آپ ہماری جماعت میں شامل ہو جائیں میں کہ میں کوئی جماعت کو کڑی میں کہ رسول اللہ علیہ السلام کی جماعت ہے بس یہ کیا ہوا یہ تو صرف تمہاری پہچان کے لیے اللہ تبارک وطار نے کیا اشاء فرمایا کہ وجہ شعبہ تعارف ہو اللہ تمہارک اتار نے فرمایا تمہارے قبیلے بنائے تمہارے خاندان بنائے ہے تعارف ہوتا کہ تمہاری پہچان ہو اور کیا فرمایا انمہ کم اہم اللہ یاد کا اللہ تعالیٰ کے یہاں عزت اسی کی خاندانوں کی نہیں ہے قبیلوں کی نہیں ہے اللہ کے عزت اسی کی ہے جو زیادہ ہوتا ہوں میں چیما چٹھا ہوتا ہوں, میں جی ہوتا ہوں یہ کیا چیز ہے یہ سارے کا سارا ادھر ہی جائے گا ہے یا نہیں؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ آج بھی دیکھ لیں کئی سارے لوگ جو نا وہ ایسے بھوترے ہوئے ہوتے ہیں تجھے کیا ہوئے؟ میں جو رانا ہوتا ہوں میرے اپنے شگیر تھے میں کسی کو کچھ نہیں کہتا میرے اپنے شگیر تھے وہ تھے اور بےچارے کپڑے ان کے پھٹے ہوتے تھے تو کپڑے اتنا دماغ گوبر سے بھرا ہوا مزاحے کسی کے قریب سے یہ مکڑ آپ رہنا ہوتا ہے ہے کیا وہی نکال کے دکھا میں خدا کے لیے یار باز آ جائے یہ باتیں کچھ بھی نہیں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی رسول اللہ سبلیت کی لڑائی ہے اب میں ہوں پاکستانی ہوں تو میں حق بات نہیں کہوں کیونکہ سامنے کھڑا ہوا بندہ ہندوستان کا ہے میں حق موڑ جاؤں کیوں موڑوں بھائی میں حق کہوں گا اور منہ پہ کہوں گا میں بھی پاکستان کی بےتی ہوں کیا پاکستان ہے سب سے پہلے خدا تبارک و تعالیٰ ہے بس مٹی مٹی کیا ہے کچھ بھی حیثیت نہیں سب سے پہلے خدا و تعالیٰ آج آپ دیکھ لیں بڑے سارے لوگ جو ہیں خود نام نیت کلمہ پڑھنے والے ہیں لیکن ان کے اندر اصبیت فوٹ کھوٹ کے بھری ہوئی بنگلہ دیش کے مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے لیکن وہ جیسے دیکھیں گے کتنا پڑھیں گے ہمیں بنگالی پاکستانی کو دیکھ کے برداشت نہیں کرتا اسے وہاں کا ہندو برداشت ہے وہاں کا مشرق برداشت ہے لیکن پاکستان کا مسلمان برداشت نہیں اسی طرح ہندوستان کے مسلمان کئی سارے کئی سارے موروی اس مرد میں مبتلا ہیں کئی سارے پیر اس مرد میں مبتلا ہیں ان کا بھی حال یہی ہے ان کو مودی مشرق پسند ہے یہاں کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا وہ پسند نہیں ہے مودی کے خلاف بول رہے نا ان کی دھوتی میں آگ لگ جاتی ہے آج تک تاغت کا مسئلہ سمجھنا آیا تو ایسے پڑھتے رہے ہو پڑھی ہے اس کے ساتھ اگلی بھی پڑھ لیتے اللہ نے فرمایا پوری آدمی کو ہے اللہ تبارک قرآن میں کتنی جگہ فرمایا تاوت میں آج تک ہم نے کسی مولوی کی زبان سے ہی نہیں تاغوت بھی کوئی بلا ہوتی نہیں سنا نہ مولوی بیان کرتے نہ بتاتے ہیں لوگوں کو نہیں سمجھ آیا مسئلہ تاغوت ہر وہ بندہ ہے خدا رسول کے مقابلے میں جس کی بات مانی جائے ہر وہ بندہ چاہے وہ حکمران کی صورت میں ہو چاہے وہ پیر کی صورت میں ہو چاہے ملا کی صورت میں ہو ہر وہ بندہ تاغت ہے خدا رسول کے مقابلے میں جس کی پیدوی کی جائے جس کی اطاعت کی جائے خدا رسول کا حکم کو چھوڑ کر اس کے حکم کو مانا جائے بتائیں بھائی وہ تاغت آیا نہیں کیوں اللہ اتبار کو تارنے جیسے تاغت فرمایا ہے دو بندوں کی باہم لڑائی ہوئی ایک کلمہ پڑھنے والا بازار ایک یہودی ہے یہودی کو پتہ تھا کہ معاملہ جو ہے نا اگر کا بھی نہیں یہودی اس وقت کا سرپائی تھا ان کا اس کے پاس لے جایا گیا اس کو اس مرافق نے پیسے دینے ہیں فیصلہ اپنے حق میں کروا لینا ہے اس نے کہا اس کے پاس نہیں جاتے اس نے کہا کہ چلو پھر رسول علیہ السلام کے پاس چلتے ہیں یہودی کیا ہے رسول علیہ السلام کے پاس کلمہ پڑھنے والا ہے میں یہ دیکھتا ہوں حق جس کے ساتھ, ہے. میں اسی کا ساتھ دیتا <سؤال> اللہ اکبر قربان جائیں یہ بار امام المبی علیہ تو قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اسی کے حق میں کر دیا اب کیا ہوا اللہ و تبارک و تعالی نے ارشاہ کیا تم نے دیکھا نہیں ہے کہ رسول اللہ تو شریف فرما ہے آ کرم خود تو شریف فرما ہے رب تعالیٰ کا قرآن نازل ہو رہا ہے ابھی واہ کے وہ منقطع نہیں ہوئی سلسلہ اس کا جاری ہے لیکن پھر وہ بندہ چاہتا ہے فیصلہ ان کے پاس لے جائے ان سے فیصلہ کروائے رب تبارک کیا فرماتا ہے؟, کہ وہ جبت ہے وہ تاغت ہے وہ وہ کیا ہے تو اتنا کرنے والا بندہ جو مرد عورت کی مشابت اختیار کر رہے حضور فرماتے ہے اس پر، حضور فرماتے ہیں اسے جو مرد عورتوں کی مشابت کرے مرد ہو کے عورتوں جیسے کپڑے پہنے بناتی ہے تو مردوں ہے، مردوں کپڑے بندے نے مجھے دو عورتوں کے آپس میں شادی ہوئی دو مردوں کے اپس میں شادی ہوئی دو لڑکوں کی شادی بقاعدہ برات روانہ ہوئی ان کی پورے فنکشن ہوئے تیرہ ہزار اور چودہ لگ بھگ تیرہ مرد ہیں یا تیرہ ہزار عورتیں ہیں چودہ مرد ہیں یا چودہ عورتیں ہیں یہ دو لوگ جو ہے تیرہ اور چودہ تیرہ دو چھبیس ورک ستائیس ہزار مرد اور عورتوں نے مل کر جناب اپنے جناب جمع کروا دیے کاغذات مرد کہہ رہے ہیں ہمیں عورت بنا دی جائے عورت کہہ رہی مرد بنا دیا جائے بنانے کے مطلب صرف شناختی کارڈ ایشو ہوگا پھر جو ہے ان کا میں نکاح جائز ہو جائے گا اندازہ لگا اور نہ رفتبارک و تعالیٰ کے قرآن کی حاجت نہ کسی اور چیز کا حاجت اب آپ ذرا بتائیں, بتائیں کہ وہ لوگ جو ہیں کفر کا کفر کا فیصلہ قبول کریں اگر وہ یہودی ہیں وہ منافق تو رب تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں, نہیں ہے تو یہاں یہ فیصلہ کس کا قبول کر رہے ہیں جس کا فیصلہ یہاں نافذ کر رہے ہیں رب تبارک کو تعالیٰ کے قرآن کا حضور کے فرمان کا یا پھر یہودیوں کا یہودیوں کا نافذ کر رہے ہیں بتائیں بھائی ہم تو بھئی حق کے پیروکار ہیں ہمارے جیسے ایک حق بندہ ہوتا ہے نا وہ دو دوڑی چار ہی مانتا ہے ہے نہیں دو دوڑی چار میں کوئی ہے بات ایسی بہام والی دو دو چار ہی ہوتا ہے نا ہے اس میں کوئی بہم والی کسی کو خلاف نہیں ہے دنیا جانے کسی بندے کو اختلاف نہیں ہے کہ دو دوڑی چار ہی ہوتا ہے دو دو چار ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جس طرح وہ یعنی کہ ایسی تحقیقی بات ہے نا تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جس طرح دو دو چار ہی مانتے ہیں نا ہمیں رسول اللہ علیہ کے پورے دین پر اس سے بھی بڑھ کر اعتماد اور یقین ہے ہمیں کسی کی کسی بات کا کوئی اعتماد نہیں ہے ہم کسی کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جیسے روز روشن میں دن چمکا ہوا ہو سورج نکلا ہوا ہو ہارشہ واضح ہوتی ہے اس پہ بھی ہمیں اندھیرا ہو سکتا ہے کوئی چیز ہمیں دکھائی نہ دے لیکن رسول اللہ علیہ کا ایک ایک فرمان ہے روز روشن سے بھی زیادہ روشن ہے بہت <سؤال> بہت <سؤال> آ, ہم کسی چوڑے کی, ہم کسی کی, کسی نصرانی کی کی کی یہودی ہمیں پسند ہے, نہ ہم سنیں گے نہ ہم اپنے کان چکیں گے ہمیں ہم کی <سؤال> کیا ضرورت ہے کی کی؟ اللہ اکبر اللہ تعالی کا انصاف دیکھیں گے جی. اللہ اکبر میں میں کتاب سے ایک گروہ تمہیں یہ چاہتا ہے وہ دو بندے بیٹھے تھے نا ایک شیطان تھا شتونگڑی چھوڑنے والا دوسرا شیر پڑھنے والا تھا اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا کہ سارے یہودی یہاں شیطانی کر رہے ہیں اگرچہ سارے شیطانی تھے اگرچہ سارے شیتان تھے لیکن جتنے وہاں موجود ہیں قرآن نے انہی کو کہا ہے میں ایک گروہ ان کا جو ہے وہ شی کرتا ہے وہ تمہیں یہاں پہ کافر کرنا چاہتا ہے تو میں تمہیں تم ان کے پیچھے نہ چلو آگے دیکھو جی کتنی بڑی بات اللہ کے کائنات نے ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ نے تم پر اللہ کی آج تلاوت ہو رہی اللہ کی آجتیں تلاوت ہو رہی ہیں, اللہ کی ہو رہی ہیں. کیسے لڑ سکتے ہو تم بتاؤ بڑا کیوں لڑ سکتے ہو تم اختبار کو آجتیں تم پر تلاوت ہو رہی ہیں اور آگے کیا وفیقم رسولو تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں اے تم کیسے لڑ سکتے ہو اب بتائیں بھائی یہ جو آیا مبارک علیکم آیا تو آج دومن آپس میں لڑ پڑے ہم انہیں یہ تو پڑھ کے سنائیں کہ ہم تمط اللہ علیکم آیات اللہ کہ تم پر اللہ تبارک بتالہ کہ آئےت تلاوت کی جاتی تم کیسے لڑتے ہو وہ بات کیسے ہوگی جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمائی محبوب کریم علیہ السلام کے بارے میں وہ فی تم رسول ہو تم میں رسول علیہ السلام بھی موجود ہیں پھر کیوں لڑ پڑے ہو بتاؤ تو یہ ذہن میرے ہے آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت کامہ کے ساتھ اسی طرح تشریف فرما فرمائے جس طرح اس وقت حضور تشریف فرما یہ پکی بات ہے یہ پکی بات ہے اور یہ ذہن میں رہے مسئلہ آکر اسعد السلام جب بھی دو مومن آپس میں لڑیں گے اس وقت حضور کا فرمان پڑا جائے گا تو وہ ایسے ہی پڑا جائے گا جیسے رسول اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرمائے یہ زین میرے مسئلہ کیونکہ ہمارے علماء نے لکھا ہے بجاہ لکھتا ہے انہوں نے فرمایا کہ جب بھی کوئی عالم حضور کی حدیث بیان کر رہا ہو جیسے آقا سام علیہ کے سامنے اونچی آواز میں بولنا منع تھا کہ آقا علیہ السلام کی آواز سے کسی کی آواز اونچی ہو جائے لا طرفہ وہ اصواتکون فوکس ہوتی نبی کہ حضور کی آواز سے اونچی آواز نہ ہو فمائے اسی طرح جب عالم کو حدیث بیان کر رہا حضور کی باتیں اس عالم کی آواز سے بھی اپنی آواز اونچی کرنا حرام ہے یہ حقیقت میں خود نہیں بول رہا یہ رسول اللہ علیہ السلام بول رہا ہے فرمان جو حضور کا ہوا ہے فرمان کی کیا ہے جائے عقل اسلام کا فرمان نہیں سمجھا مسئلہ ہاں اس لیے آکلیہ السلام کا فرمان جس طرح رب کی آیتیں آج بھی فیصل ہیں اسی طرح رسول اللہ علیہ بھی آج فیصل, ہیں. فیصل ہے فیصل ہیں آکلام خود فیصلہ فرما رہے ہیں عقل علیہ السلام کیونکہ آکل السلام کا فرمان شریف اور امت کا امت کے علماء کا شکریہ ادا کرے ہم آج تک ایک ایک چیز ہم تک منو من ان پہنچا دیے ہوں جیسے تھی ویسے پہنچائیے ہوں ہاں پہنچی نہیں پہنچی اب تک دین سارا پہنچا ہے کسی موقع ते پر آ کرے شام ایک انگلی کا اشارہ بھی کیا ہے نا یار امت کے علماء اتنے امین ہیں وہ بھی ہم تک پہنچایا ہیں آپ یہودیوں کو دیکھ لیں ان کے دین کا کیا حال ہوا نسرانیوں کو دیکھ لیں ان کے دین کا کیا حال ہوا باقی لوگوں نے اپنے دین کا جو حال کیا وہ بھی سب کے سامنے ہے لیکن قربان جائیں امت کے علماء امام محمد رضی اللہ تعالیٰ نے رات کے تین حصے کیا کرتے ہیں تین حصے کرتے ہیں ایک حصے میں عبادت کرتے ہیں ایک حصے میں سوتے ہیں ایک حصے میں کتابیں پڑھتے ہیں ھائیں. کسی نے کہا آپ ذرا نیند کا دورانیاں بڑھا دیں ہمارے یار رسول اللہ علیہ کی امت جو ہے نا اسی لیے گھر میں سوئی ہوئی ہے کہ محمد ہمارے مسائل کا حل ڈھونڈے گا اگر میں بھی سو گیا تو پھر امت کا کیا بنے گا امت کا کیا بنے گا اللہ امت کے علماء ایسے ہیں امام رضا خانہ اللہ جو ہے نا آپ آخری وقت فوت ہونے والے ہیں, ہو رہے ہیں، یہ پاؤں سے جان نکل گئی ہے جان نکل رہی ہے آپ کی مولانا مسئلہ پوچھ لیا اس حال میں بتائیں جی ہمیں کو پوچھے پتہ چلے گا ہمیں امام ہے نا پھر آپ سے پوچھا مسئلہ آپ نے فلاں کتاب میں فلاں سفے پر ہے اللہ سامنے ضرل کھڑا ہو یار کیا یاد رہتا ہے بندوں کو امت محمد کا یہ حال ہے امام محمد رضی اللہ سے کسی نے پوچھا ان کے بہت ہونے کے بعد سنا جی آپ کو بہت آئی تو کیا بنا بھائی یار مینو کی پتہ کی بنے آپ نے فرمایا کہ میں تو ایک مسئلے میں غور کر رہا تھا مجھے پتہ نہیں چلا کب خوات ہو گیا ہوں. ایک مسئلے میں غور کر رہا تھا مجھے پتہ نہیں چلا کب خوات ہو گیا اگر موت چاہتا ہے نا بندہ آسانی کی ہو تو پھر اسے چاہیے اگلی مبارکہ میں یہی آ رہا ہے میں موت اگر چاہتا ہے نا آسانی کی ہو تو میں اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پھر دین کی خدمت میں لگ جائے کس میں لگ جائے دین کی خدمت میں محمد رضی اللہ تعالیٰ جب اپنی وفات کے بعد رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہاں پر ہیں پورے جسم پہ لرزہ آ ہے اللہ تعالیٰ نے محمد کیوں پریشان ہے کیوں ڈر رہا ہے کیوں کاپ رہا ہے بولا ڈر لگ رہا ہے کہیں تو گرفت نہ فرمائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تیری گرفت کرنی ہوتی تو یہ علم کبھی بھی نہ دیتا میں آدنی ہو گئی ہے گرفت کرنی کبھی بھی نہ دیتا یہ علم دیا تجھے اس لیے تھا کہ تجھے نہ پکڑو م. اللہ اکبر اللہ تبارک نے عرشا فرمایا جی دیکھیں اور فرمایا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالی دین کو مضبوطی سے تھام لے باللہ سے مراد لگزن معنی یہ بنتا ہے جو اللہ کو تھام لے مراد یہی ہے اللہ کے دین کو تھام لے اس کی شریعت کو تھام لے اس کے دیئے راستے کو تھام لے وَمَنْ تو سِمْ بِاللَّهِ جو بندہ اللہ کے راستے کو تھام لے فَقَدْ هُو دِیَا إِلَىٰ سِرَاتِ تو اسے ہدایت کے راستہ دکھا دیا گیا ہے اسے سیدھا راستہ دکھا دیا گیا ہے اب بت دو مسلمان گروہ آپس میں لڑ پڑے اوس اور خزرت قلم پڑنے والے انسار تھے آ کے علیہ السلام نے کیا فرمایا انہیں لڑو آپس میں آپس میں نہ لڑو تو آج بھی سچا بار ہے سرسول اللہ علیہ سات کا وہی وہ عالم ہے جو دو لڑتے ہوئے مسلمانوں کو ان کی لڑائی چھڑائے انہیں کہے کہ یہ جو تم معاملات لیے بیٹھے ہو نا جن معاملات میں لڑ رہے ہو یہ لڑنے والی بات نہیں ہے اور جو لڑنے والا ہو اسے سمجھایا جائے بھی آپ نہ لڑو اے تو آگے سے وہی وہ کہے جہاں بھائی آپ تو دین کے دشمن ہیں اے اچھے بھلے ہم لڑ رہے تھے آپ نے لڑائی روک دیا ہماری اے اسی لڑائی سے ہماری روٹی چل رہی تھی اسی سے ہمارا دھندہ چل رہا تھا آپ اسی کو ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جائز نہیں ہے لڑنا بتائیں ہم پھر کیا کریں گے ہم روٹی کہاں سے کھائیں گے پھر عجیب بات ہے بھائی ہے امکانا بات یہ نہیں بھائی یہ میں مبارکہ ہے ہی دو مسلمانوں کو آپس میں لڑائی سے روکنے کے لیے اسی زمن میں رفت بار کوالی نے نازر فرمایا ہے کہ مومن بندر رب کے دین کا دامن تھام کے رہتا ہے رب کا دین کا دامن تھام کے رہتا ہے وہ دین کے پیچھے چلتا ہے وہ معاملہ ان معاملات میں نہیں پڑتا جن میں تم پڑے ہوئے ہو ہمارے بزرگوں نے فیصلے کر دیے اور کیسے فیصلے کیے ہیں <سطور> اللہ اکبر کبیرہ بہت زبردست فیصلے کیے ہیں ایسے حکیمانہ اور مدبرانہ فیصلے کیے ہیں کہ کمال ہو گیا یار حضرت عمر بن رضی اللہ عنہ کے بارگاہ میں ایک بندہ ہے اس آ کے بات کی حضرت مولا علی اور امیر معاوی رضی اللہ عنہ کی پہ لڑائی کی آپ نے با... یار سنبھا سن اللہ تبارک و تعالی نے فضل فرمایا تجھ پر تو اس دور میں نہیں تھا ورنہ تو ہوتا تو کسی نہ کسی کی طرف سے کھڑا ہو کے لڑتا لڑتا تو کے پڑنے سے, سے, سے, سے بچے اتنی بڑی بات کی ہو گئی بات کیا حکیمانہ اس میں سے کیا نکلا آج تک بتائیں سوائے لڑائی کے دن کے جنگ لڑھ نہیں نکلا جیسے آج کل لڑکے شغل میں نہیں کہتے اور نہ چھڑنا لڑائی یار کوئی فائدہ نہیں ہے کہتے نہیں کہتے <سؤال> بطور شغل کے کہتے ہیں اور یہ مولوی منہ سے کہتے ہیں کہ ایک ہو جاؤ لیکن حقیقت میں ان کا عمل یہی ہے کہ اکٹھے نہ بیٹھو جبکہ ربتبار کو آئے مبارکہ بلکہ اگلی آئے مبارکہ وہی آ رہی ہے ربت بار کو تسم اللہ واہ تسم بابل اللہ کے رسی کو مضبوطی سے تھامو اور تفرقے میں نہ پڑھو یہ آیا کہ میں بھی اسی وقت آپ نے نازل کی دو گروہ آپس میں لڑ رہے تھے وہ سیمک آدر کیا تمہارے کو بتا رہے لیکن کچھ سمجھے تو پھر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فقط ہودی اللہ مستقین جو بندہ اللہ کے اللہ کی رسی کو تھام لے اللہ کے دین کو تھام لے وہ یہ کہے کہ میں ان معاملات میں نہیں پڑھتا میرا تعلق رب کے دین کے ساتھ ہے میں رب تبارک و تعالیٰ اتبار کے دین کے دفاع کے لیے بولوں گا دین کے دفاع کے لیے کام کروں گا تو بتائیں بھائی اللہ فرمات فقد ہودی اللہ سرات مستقین یہی بندہ ہدایت پر چل رہا ہے اور یہ کہتا ہے یہ بندہ دین کا دشمن ہے بتائیں نا بھائی یہاں بیٹھ کے آج پھر وہ رونے شروع کر کے بندہ بیٹھ جائے کیوں ہے کیوں نہیں ہے؟ بتائیں بھائی یہ مسائل تو اس وقت بھی تھے جب اکرام لے تھے. باوجود اس کے ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے ظاہری بات سے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچا ہے کہاں سے پہنچا ہے کہاں سے پہنچا ہے تک پہنچا نا ان سب کے ہاتھ مطلب چھوڑ, چھوڑ کے نماز پڑھ رہے شروع کر دیے وہ نماز پڑھتے رہے ان کے ہاتھ وہ نماز پڑھتے رہے وہ طریقہ امام مالک تک پہنچ گیا. اس کر وہاں پہنچے ہیں ایک بھی پیچھے نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا کہ جن پر آپ کے کفر کے فتح ہیں یا ہمارے علماء نے علم کو فصلے دیے ان کو بھی آپ ساتھ ملا لیں اور کم از کم دفاع ہو کے خود تو اکٹھے ہو جاؤ ایک جگہ بیٹھ کے ایک ہی پراپ میں کھانا کھانے والے لوگ بھی اکٹھے نہیں ہو پا رہے کیوں کیوں جا تو دشمن سامنے، دیکھیں میں آپ کو من آپ کو حضرت عمر رضی اللہ، حضرت امیر معاویہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی. دونوں کی آپس میں لڑائی ہو رہی ہے این جنگ کے موقع پر نسرانی زلیل نے ایک بندہ بھیجا حضرت امیر معاویہ کو کہا اگر کہے تو میں آؤں تیری مدد کروں تیری مدد کروں علی کے خلاف علی کے خلاف آج ہمارے جیسا ہوتا تو ہم تو کہتے ٹھیک ہے کہ آ جائیں کہ قربان جائیں وہ حضور کے غلام تھے حضرت نہیں بتائیے شام کے غلام ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں ہماری لڑائی جو ہے نا گھر کی لڑائی ہے اسے جا کے کیا انسان کا بچہ بن دوبارہ ایسی بکواس نہ کرے مگر میں ابھی علی کو اپنے ساتھ ملا کے تیرے خلاف کھڑا ہو جاؤں گا تیرے انسیڈینٹ بجا دوں گا سبحان اللہ کیا شان ہے یار اتنی بڑی لڑائی اتنی ہزاروں لوگ قتل کیے جا چکے ہوں پھر بھی نظریہ دیکھیں کیسا ہے کسی کافر کو نہیں یہاں کافر کے ساتھ ہے گسے کے ساتھ یاری ہے لیکن جب بات ہے اپنے مسلمان کی تو ان چیز اٹھا کے ناپیں گے یہ بات ادھر گئی مسلسل سے ہٹ گئی یہ ہو گیا ہو گیا عجیب عجیباتے آپ آپ کو دین کی فکر ہی نہیں ہے اللہ و تبارک و تعالی نے کیا رشاء جو اللہ تبارک و تعالی کی شریعت کا دامن فقد ہو مستقیم بس وہی بندہ جو ہے اسے ہدایت کا راہ دکھایا گیا ہے آگے اللہ و تبارک و تعالی نے فرمایا حق کا تکاتے اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے ڈرنے کا حق ہے بتائیں بھائی وہ حق کیسے ادا ہو ادا ہو سکتا ہے حقام سے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ جشا فرمایا فتخ اللہ مسا تم تم اللہ سے اتنا ڈرو جتنا جتنی طاقت ہے تم سے جتنی تم میں طاقت ہے اپنی طاقت بھر ڈرو اختیار کرو اتنا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے میں تم اپنی پوری طاقت لگا دو کوئی حرام کی دعوت دے رہا ہے نا تم پوری طاقت دا... طاقت لگا دو بچنے میں اے؟ تو کوئی تمہیں کفر کی طرح بلا رہا ہے شرک کی طرح بلا رہا ہے یعنی گندے کام کی طرح بلا رہا ہے تم اپنے پورا زور لگا دو بچنے میں. جتنا تم سے ہو سکتا ہے نا اتنا زور لگاؤ یہی, یہی حق ادا ہو جائے گا وہ جس بندے کا جتنا جناب میں یار ہوگا نا اسے بچنے کا اتنا ہی اسی کا حق سمجھا جائے گا اس نے حق ادا کر دیا ہے لہذا یہ دونوں آئٹے جو ہیں میں ان میں کوئی تضاد نہیں ہے اللہ اب آخر پوچھا گیا کہ حضور یہ حق کیسے ہو اللہ حضور تین جملے حضور نے اور ایسے ایمان افرو جملے آکل اسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالی کی اطاعت کی جائے اور اس کی فلا یونسا اس کی اطاعت کی جائے نافرمانی نہ کی جائے کر اس کا شکر ادا کیا جائے نہ شکری نہ کی جائے میں نہ اس کا ذکر کیا جائے فلا اسے بھلایا نہ جائے نہ جو بندہ ان تین باتوں پہ عمل کر لے تین باتیں اپنا لے تین چھوڑ دے تین چھوڑ دے فبا کے ناشکری چھوڑ دے اس کا ذکر جو ذکر میں غفلت ہے وہ چھوڑ دے اللہ تعالیٰ کی نہ چھوڑ دے یہ تین کام چھوڑ دے اور تین کر لے اس کو یاد رکھے اس کی اطاعت اور جناب شکر ادا کرے بندہ یہ ان کے پیچھے چمڑوں میں رکھ دیا پوری یار پورے قرآن کا حدیث کا رفت بار کو تالا کی طرف سے آنے والی ساری فائدہ نیچوڑ ان تین جملوں کے اندر آتے سامنے بیان کہتا ہوں اس سے بار کو ہے نہیں اتنے جامع کلمات کریما کل سامنے بیان فرمائے, اور, آگے کیا فرمائے, رب فرمائے کہ <تصفح> اور تم اس حال میں مرو کہ مسلمان ہو اسلام کی حالت میں تمہیں موت آئے <تصفح> حالت میں موت آئے <تصفح> یعنی ہمیشہ مسلمان رہو ایک لمحے کے لیے بھی بندہ یہ نہ سوچے یار میں چلو رکھ کے دے دیتا ہوں کاد یا نہیں بعد میں ہو جاؤں گا نا نا نا نا ایک لمحے کے لیے بھی کفر کا بندہ نہ سوچے نہ کفر کا کفر بنانے کا سوچے نہ کفر کی حدیت کرنے کا سوچے نہ کفر کی طرف کا سوچے ہمارے لکھا ہے کوئی بندہ مزاق میں بھی کہے نا میں کافر ہوں وہ کافر ہو جاتا ہے کوئی بندہ یہ کہ دس سال بعد کافر ہو جاؤں گا وہ ابھی کافر ہو گیا ابھی کافر ہو گیا اس لیے اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اسلام پر زندگی دے اور اسلام پر ہی موت دے